حضرت ایک شاب نے اپنی زندگی میں اپنے مکان کا سودا کیا جی بیانہ لے لیا پھر ان کا ہو گیا جی تو پر واجب ہے اس بے کو کرنا یا کچھ اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا جی جی اب چونکہ انہوں نے بیانہ لیا اب یہ حق وارثوں کا ہے وارث جو ہیں وہ اپنے والد کا فیصلہ مان لیں اور ماننے کے بعد جو پیسہ ملے اس میں شریعت کے مطابق جو قانون وراثت ہے علم الفرائض ہمارے ہاں اس کو کہتے اس کے مطابق لوگوں میں تقسیم کر دے اور اس کو وہ باطل بھی کر سکتے ہیں کہ بھئی ٹھیک آپ سے بیانہ لیا ہے اور بیانہ اس کو واپس کر دیں آپ تاکہ اس کا کوئی نقصان نہیں ہو یہ مت کریں آپ جیسے ہمارے یہاں یہ زبردستی کے قانون نے بیانہ لے لیا اگر آپ نے منع کر دیا تو کو ڈبل دینا پڑے گا ہاں یہ تو حرام ہے یہ تو نہیں جس نہ لیا ہے اتنا واپس کر دیا جائے جی دونوں اختیار ہیں یا دوست کے وارث اس کو اوکے کر دیں کہ جو ہمارے والد نے کیا لیکن اس میں قانون وراثت جاری ہوگا